تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان لاہ واج ہم بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد محمد کروز ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ مَا بَادُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ آج کے درس کا آغاز سورہ انفال کی آیت نمبر 3 سر سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ بین قلوب ان ایمان والوں کے درم... ان ایمان والوں کے دلوں کے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرما دی لو انفقت محفل اردی اے میرے پیغمبر دنیا میں جو کچھ ہے اگر آپ سب کچھ خرچ کر دیتے ماں اللہ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تو ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے ملاکن اللہ ہوں لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی ان نہ عزیز الحکیم بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے اسلام سے پہلے اربوں میں جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا قتال در کتاس قتال قتال در کساس دل دلوں میں نفرتیں عدابتیں بغض چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے خواب اندازہ کی یہ کہ عرب کی مشہور جنگ ہے جنگ بآس اس جنگ کا آغاز کبوتر کے انڈوں کو توڑنے سے ہوا ایک صاحب نے درخت پر آشیانہ تھا کبوتر کا اس پر پتھر مارا تو اس کے انڈے ٹوٹ گئے تو جس کی زمین میں وہ درخت تھا وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ میری زمین میں جو درخت تھا اس پر جو کبوتر نے انڈے دیے تھے اس کو تم نے کیوں توڑا چنانچہ جوش میں آ کر اس نے انڈے توڑنے والے کو قتل کر دیا مقتول کے وارثوں کو پتا چلا تو انہوں نے قاتل کے متعلقین میں سے یا خود قاتل کو قتل کر دیا چنانچہ یہ جنگ جو کہ کبوتر کے انڈوں کے توڑنے سے شروع ہوئی تھی یہ ایک سو بیس سال جاری رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے اور اسلام کے ظہور سے دلوں کی نفرتیں محبت میں بدل گئی قریشی اور عموی یہ آپس میں شیر و شکر بن گئے اوس اور حضرت کے دل ایمان کی برکت سے صاف ہو گئے چنا کہ اللہ, اللہ پاک نے چوتھے پارے میں فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی اور پھر تم اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے غزبہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معشر الانصار اَلَمْ اَجِدْكُمْ ذُلَّالًا فَهْدَاكُمُ اللَّهُ بِي اے انصار کی جماعت کیا یہ حقیقت نہیں تم گمرات ہے اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دے دی وعالتا فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي تم فقیر اور کنگلے تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا بکن تم متفر یقینا فل اللہ بھی تم جدا جدا تھے الگ الگ تھے آپس میں دشمن تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی حدیث میں آتا ہے کل لما کالا جب بھی کوئی حضور بات فرماتے تو انصار کہتے اللہ رسول ہُو امان اللہ اور اس کے رسول کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے جیسے حضور نے فرمایا کیا ایسا نہیں تم گمراہ تھے اللہ نے میری وجہ سے ہدایت دے دی تو وہ کہتے واقعی ایسی تھا اللہ اور اس کے رسول کا احسان بہت بڑا ہے حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں تم فقیر تھے اللہ نے میری وجہ سے غنی کر دیا وہ کہتے یا رسول اللہ بالکل صحیح ہم فقیر تھے اللہ نے غنی کر دیا بہت بڑا احسان ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور پھر جب حضور نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں تم جدا جدا تھے اللہ نے میری وجہ سے محبت پیدا فرما دی تو نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہم پر بہت بڑا ہے تو حضور کی صحبت سے محبت ایمان کی وجہ سے محبت کلمے سے محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی اور یہ محبت سب سے بڑی محبت ہے یہ رشتہ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قرابت الرحم توخر بلم یوا بلم یورا مثر بالقلوب فرماتے ہیں کہ خونی رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اور مادی نعمت کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن ایمان کی رسے دلوں میں جو محبت ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں اور اس جیسی مضبوط محبت کوئی نہیں ہوتی ہے ظہر جو محبت غرض پر مبنی ہوتی ہے مفاد پر مبنی ہوتی ہے وہ ٹوٹتی بھی رہتی ہے بگڑتی بھی رہتی ہے کمزور بھی ہوتی رہتی ہے جتنا زیادہ مفاد حاصل ہو اتنی زیادہ محبت مضبوط ہوتی ہے اور جب مفادات پر ضرب پڑے تو محبت بھی کمزور ہو جاتی ہے بڑے بڑے محبت کے دعوے دار وہ بھاگ جاتے ہیں کون سی محبت جو محبت غرض پر مبنی ہو مفاد پر مبنی ہو لیکن جو بے غرض محبت ہے ایمان کی بنیاد پر محبت اللہ کی رضا کے لیے محبت یہ بڑی پائیدار ہے اور یاد رکھیں کہ یہ محبت ایک عمل ہے عمل بہت بڑا عمل ایسا عمل جس میں کچھ لگتا نہیں ہے حتیہ کہ وقت بھی نہیں لگتا اس میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ وقت لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے محبت ایک عمل ہے عمل چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جو محبت ہے حضور سے محبت صحابہ سے محبت اولیاء سے محبت اگر اللہ کو اس محبت کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے تو یہ محبت عمل ہے بہت بڑا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا سات خوش نصیبوں کو اللہ اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے دو خوش نصیب وہ ہوں گے جو آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے تو فرمائے کہ اے میرے نبی میں نے آپ کے شاگردوں کے دلوں میں آپ کے صحابہ کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اگر آپ ساری دنیا کا سارا سرمایہ سارا سونا ساری چاندی خرچ کر دیتے تو یہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی روپے پیسے سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اللہ کے فضل سے محبت ہوئی پھر دیکھیے صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے آپس میں اختلاف بھی کیا ان کا آپس میں اختلاف ہوا لیکن اختلاف کے باوجود محبت بھی باقی رہی ادب و احترام بھی رہا یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کسی سے اصولی اختلاف بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہو یہ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اس انداز میں تربیت فرمائی کے بعض چیزوں میں صحابہ نے حضور سے اختلاف کیا حالانکہ صحابہ حضور سے بہت محبت کرنے والے تھے صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا حالانکہ وہ آپس میں بہت محبت کرنے والے تھے اندازہ کیجئے کہ جنگ کے موقع پر بھی ادب اور احترام کا رشتہ باقی رہا محبت کا رشتہ باقی رہا یہ عجیب بات ہے جنگ جمل مشہور جنگ ہے تفصیل کا موقع نہیں بہت سی غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوئی بہت سے مسلمان شہید ہوئے روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ کے آغاز سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر کو آواز دی جو کہ حمیر اللہ اورانا کے لشکر میں تھے ان کو آواز دی ہے تو زبیر آگے آئے اور دونوں نے آپس میں معانقہ کیا اور خوب روئے کہ ہم کہاں پہنچ گئے کس حد تک پہنچ گئے اور پھر ہے تعلی نے ان سے پوچھا اے زبیر تمہیں میرے مقابلے میں آنے پر کس چیز نے مجبور کیا تو حید زبیر نے فرمایا عثمان کے خون نے عثمان کے خون نے وجہ تو یہ بنی تھی حیرت عثمان کو قتل کیا گیا اور بہت سے صحابہ کلام کا مطالبہ تھا ان کے خون کا احساس لیا جائے بدلہ لیا جائے اور حضرت علی سمجھتے تھے کہ ابھی حالات موافق نہیں ہیں بعد میں دیکھا جائے گا اور وہ چاہتے تھے کہ ابھی احساس لیا جائے تو فرمایا اے علی مجھے خونِ عثمان نے تمہارے مقابلے میں آنے پر مجبور کر دیا پھر جب اس جنگ میں حضرت علی ربی عنہ کو فتح ہوئی تو آپ کے بعد ساتھیوں نے افرار کیا کہ مخالف لشکر کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو قتل کیا جائے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ان کو معاف کر دیا اور ان سے اپنی بیعت لے لی بات ساتھیوں نے اصرار کیا کہ مخالفین کو غلام اور لونڈی بنا لیا جائے حضرت علی نے انکار کیا نہیں ان کو غلام اور لونڈی نہیں بنا سکتا لیکن ان کا اسرار جاری رہا تو حضرت علی نے فرمایا اچھا تم میں سے کون ہے جو حضرت عائشہ کو لونڈی بنانے کے لیے تیار ہے تو وہ کہہ اٹھے فور کہنے لگے نستغفر اللہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم حضور کی زوجہ کو لونڈی بنائے تو جب انہوں نے کہا نستغفر اللہ تو حضرت علی نے فرمایا بآنا استغفر اللہ میں بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ ان کو مسلمانوں کو جو کسی غلط فہمی کی بنا پر مقابلے میں آ ان کو غلام بنا لوں اور ان کو لونڈیاں بنا لوں میں بھی استغفار کرتا ہوں بتائیے رہا تھا کہ اختلاف کے باوجود محبت بھی ادب اور احترام بھی ایک بات بہت ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو بھائی اختلاف بھی ہونا چاہیے اعتراف بھی ہونا چاہیے یہ دو لفظوں میں میں نے اپنی پوری بات کو بند کر دیا اختلاف بھی اعتراف بھی ہم کہتے جہاں اختلاف ہو وہاں بس انکار ہی انکار جس سے اختلاف ہو جائے ہم اول تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہودیوں اور عیسائیوں سے ملا دیں دھکے دے دے کر اس کو اسلام سے نکال دیں اس کو منافقوں کی صف میں شامل کر دیں اختلاف ہو گیا ہر بات کا انکار اس کی ہر خدمت کا انکار ہر قربانی کا انکار علم کا انکار عمل کا انکار اس کی تبلیغ کا انکار ہر خدمت کا انکار انکار انکار اس لیے کی اختلاف ہو گیا اور جس سے محبت ہو جائے تو اس کے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر پیش کرے اس کے غلط کو بھی صحیح تو یہ رویہ غلط ہے اختلاف بھی ہو کسی سے لیکن اعتراف بھی ہو اگر اس کی خدمات ہیں اس کی قربانی ہیں تو اس کا اعتراف ہو ڈبلو بعض لوگ ہم جانتے ہیں ان کی خدمات بے پناہ دین کے لیے علم کے لیے اور کے لیے مسلمانوں کے لیے بے پنا خدمات لیکن ان سے ہمیں اختلاف ہو جائے تو ہم ان کی ہر خدمت کا انکار کر دیتے اور ان کو دار اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ رویہ غلط ہے پچھلے دنوں ایک مشہور ہمارے جو مبلغ قرآن تھے ڈاکٹر اسرار صاحب ان کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے ان کی قرآن کے لیے خدمات ہیں میں نے زر مومن میں کالم لکھا بعض نے تو اس کو بہت سراہا اس کالم میں اختلاف بھی کیا لیکن اعتراف بھی کیا بعض باتوں سے اختلاف اور خدمات کا اعتراف تو بعض نے تو سراہا بہت اچھا لکھا آپ نے بعض نے کیا کہ آپ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب سے متاثر ہیں کیا آپ بھی ان کے پیروکار ہیں تمہیں یہی عرض کیا کہ بھائی اختلاف بھی ہونا چاہیے اعتراف بھی ہونا چاہیے اختلاف کسی بات سے ہو جائے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے دائرۂ اسلام سے خارج کر دیں یا اپنے سینے کو اس کے بغض اور کینے کے لیے بھر لیں اپنی آخرت کو تباہ کریں کئی حضرات ہیں تبلیغی جماعت سے اختلاف کرتے ہیں ہمیں بھی بات باتوں میں اختلاف ہے کوئی بات نہیں تبلیغ والوں کو ہم سے اختلاف ہے کوئی بات نہیں اب بعض باتوں کو بعض لوگوں کو تبلیغی جماعت سے اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہاں تک میں نے پڑھا لکھی ہوئی تحریریں چھپی ہوئی کتابیں کہ معاذ اللہ یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں اللہ اکبر وہ مارے مارے پھر رہے پوری دنیا میں کسی سے مانگتے نہیں کسی سے کھانا نہیں کھاتے کسی سے کوئی مطلب نہیں الیکشن بو لڑتے کرسی آپ سے بو نہیں مانگتے اقتدار بو نہیں مانگتے مارے مارے پھیرے پوری دنیا میں اپنے بچوں سے جدا رہ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تاکہ دنیا میں مسلمان مسلمان بن جائے کافر مسلمان بن جائے یہ جذبہ لے کر اور ہم کہیں کہ یہ معذ اللہ کافروں کے ایجنٹ ہے یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اللہ اکبر امریکہ سے پیسہ ملتا ہے ان کو یعنی ہر بات میں ہم کہتے ہیں امریکہ سے پیسہ ملتا ہے تو یہ بدترین قسم کا تعصب ہے بدترین قسم کی جہالت ہے بدترین قسم کا بغض ہے اور جس کے دل میں بغض ہو جب تک بغض سے پاک نہیں ہو جائے گا جنت میں نہیں جائے گا مشہور بات ہے ایک صحابی ایک گمنام صحابی ان کے بارے میں حضور نے فرما دیا سامنے سے جا رہے تھے حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے یہ جو جا رہے نا سامنے یہ جنتی ہے حدیثوں میں نام بھی نہیں آتا اس کا گمنام آدمی حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے ابن عمر رضی اللہ یا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا بے خود صحیح یہ کرتا کیا ہے کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور اسے فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے اسی بہانے سے ان کے گھر میں رات گزاری تو دیکھا کہ رات کو کوئی عبادت بھی نہیں کی فرض پڑھ کر سو گئے اور فجر تک سوتے ہی رہے صبح روزہ بھی نہیں رکھا ان کا خیال یہ تھا ساری رات عبادت کرتے ہوں گے اور ہر روز روزے رکھتے ہوں گے بڑا تعجب رات کو جاگے بھی نہیں اور صبح روزہ بھی نہیں رکھا اور حضور فرمانے جنتی ہے تین دن تک ان کے ہاں رہے لیکن کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جسے ریاضت کہہ سکیں زائد عبادت کہہ سکیں تنگ آ کر ان سے پوچھا حضرت حضور نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے لیکن میں نے تو کوئی ایسی زائد عبادت کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا اللہ اکبر تو اور نے فرمایا میرے بھائی میں کچھ اور تو نہیں جانتا کہ میں کیا عبادت کرتا ہوں جس پر سے حضور نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے لیکن بس ایک عمل ہے میرے اندر وہ یہ کہ رات کو جب سوتا ہوں تو میرے سینے میں کسی مسلمان کے لیے ذرا برابر بھی بغض نہیں ہوتا سینے کو پاک کر کے سوتا ہوں کس نے زیادتی کی ہو تو معاف کر کے سوتا ہوں تو بھائیو یہ بڑی زیادتی ہے افراد و تفریح اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں ان کو اختلاف ہو جائے اختلاف ہو جائے ایک زمانے میں اب تو خیر کچھ کم ہو گیا ایک زمانے میں یہ رہا نام لیا جائے ایک زمانے میں یہ بات رہی کہ بھئی اگر وہابی تمہاری مسجد میں آ جائے تو جب تک مسجد کو دھوگے نہیں تو مسجد پاک نہیں ہوگی اور مسجد میں نماز جائز نہیں ہوگی اللہ اکبر وہابی مسجد میں آ گیا تھا لہٰذا مسجد کو دھونا ضروری ہے تو یہ انتہا پسندی ہے جس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ارض کر رہا تھا کہ فرمائے کہ وہ اللہ فبئی نہ ان کے دلوں کے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرما دی اگر اے میرے پیغمبر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کے درمیان آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے ملا کن اللہ اللہ لیکن اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی انہوں عزیز حکیم ان بے شک وہ غالب ہے وہ حکمت والا ہے یا نبی حسبک بنکا من المنی میرے نبی آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور ان ایمانالوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کو کافی سمجھے اللہ کافی اللہ شافی جو بعد لوگ کہتے ہیں اللہ کافی اللہ شافی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہی کو کافی سمجھے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے غصبۂ الاسد یہ غصبۂ احد کے بعد پیش آیا مسلمان شدید زخمی تھے اور ستر تو شہید بھی ہو چکے تھے قریش کلشکر کر بھاگ گیا اور بھاگ کر پھر ان کو خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع تھا مسلمانوں کو آج ختم ہی کر دیتے ہم تو ادھوری جنگ چھوڑ کر آ گئے تو وہاں سے ابو سفیان نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کو جا کر کہو کہ ابو سفیان دوبارہ آ رہا ہے اس نے سوچا کہ آج تو ستر شہید ہوئے بہت سے زخمی پڑے ہوئے ہیں خود حضور بھی زخمی ہیں تو جب مسلمان سنیں گے ابو سفیان آ رہا ہے تو بھاگ جائے ایسی اپنا روب جمانے کے لیے افواہ پھیلا دی جو مسلمانوں سے کہہ دو ابو سفیان آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ نے ذکر فرمایا چوتھے پارے میں فرمایا کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ابو سفیان دوبارہ آ رہا ہے تو اس افواہ کو سن کر اللہ ایمان اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا ایمان میں اضافہ ہو گیا اللہ اکبر اور نے سوچا کہ پہلے تو تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی حضور کی مخالفت کی تھی حضور نے فرمایا تھا نا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا اس درے کو نہیں چھوڑنا اور چھوڑ دیا تھا تو کہنے لگے پہلے تو تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی اب نہیں کریں گے اب آئے تو سہی ابو سفیان ساری کسر نکالیں گے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے حسب اللہ و نعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے کہا جاتا ہے جب ہے ابراہیم علی اسلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا حسب اللہ و نعم الوکیل. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ فرشتہ آیا اور عرض کیا اے ابراہیم میری مدد کی ضرورت ہے پر میں نہیں حسب اللہ ہمارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے تو مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کو کافی سمجھے جائز حد تک ظاہری اسباب اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ کو کافی سمجھے اسباب کو کافی نہ سمجھے اور انسانوں پر بھروسہ نہ کرے بھائی ہم یہ جو کہتے ہیں کہ انسانوں پر بھروسہ نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کو چور سمجھو یہ بھی چور, یہ بھی چور ہے یہ بھی چور ہے یہ بھی چور ہے یہ مطلب نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ انسانوں سے میرے مسائل حل ہو جائیں گے انسان مجھے پال لیں گے انسان مجھے بچا لیں گے انسان مجھے کامیابی دے دیں گے نہیں ایسا نہیں انسانوں سے کیا یہ تو ایسے ہی ہے ایک فقیر دوسرے فقیر سے امید رکھتا ہے وہ بھی فقیر ہم بھی فقیر کون ہے جو فقیر نہیں ہے ساری فقیر ہیں اللہ کہتے ہیں یا یاسو انتم الفقرو اللہ اے انسانوں سارے انسانوں کالو اے گورو اے اربیوں اجمیوں اے بادشاہ ہو اے وزیرو اے کاشتکارو اے تاجرو سب سن لو تم سب فقیر ہو اللہ کہتے ہے تم سب فقیر ہو واللہ الغنی الحمید غنی صرف اللہ ہے غنی صرف اللہ اور کوئی غنی نہیں تو اللہ پر اعتماد کرے اللہ پر بر بھروسہ اللہ کو کافی سمجھے میرا اللہ کافی میرا اللہ کافی تو یہ ایسا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے اور کبھی ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے اور کبھی بے وفائی نہیں کرتا اور اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا باقی سارے بے وفا ہیں یا نبی حرز المؤمنین القطال آپ جانتے ہیں بات کر رہی ہے جہاد و کتار کی غزب بدر کی سورہ انفال میں یہی مضمون ہے غالم مضمون ہے تو اسی کا ذکر ہے فرمایا یا ایہا النبی اے میرے نبی حرز المؤمنین علی القتال ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دیجئے جنگ کی ترغیب دیجئے توجہ سے بات کو سننا چاہیے تب بات تمہیں آئے گی یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کتا کتال کتا کیا ہے جنگ جنگ تلوار سے جنگ تیر سے جنگ نیزے سے جنگ ٹینک سے جنگ توپ سے جنگ اور بموں سے جنگ یہ جنگ جہاد کا ایک شعبہ تو ہے لیکن پورا جہاد نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ جہاد کا مطلب صرف جنگ اور کتاب ہے ہاں جہاد یہ قتال جہاد کا ایک شعبہ ہے یوں کہوں تو شاید بات جلدی سمجھ میں آ جائے کہ قتال کتاب لڑنا جنگ کرنا یہ جہاد کی آخری سیڑھی ہے پہلی نہیں ہے پہلی نہیں ہے بڑا افراد و تفریح ہے اس حوالے سے بھی اور یاد رکھیں کہ آج امت مسلمان کو جن چیزوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ان میں سے ایک چیز افراد و تفریح بھی ہے کوئی بہت اوپر چلا جاتا ہے کوئی بہت نیچے چلا جاتا ہے کوئی اس حد پر ہے کوئی اس حد پر ہے حالانکہ نبی کا راستہ اسلام کا راستہ وہ اعتدال کا راستہ ہے اعتدال میں نہ روی بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے کتال کا انکار ہی کر دیا نے کہا لڑنا تو ہے ہی نہیں جنگ کا انکار ہی کر دیا بعض لوگ ایسے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاد کا مطلب ہی جنگ ہے بس اس کے علاوہ کسی چیز کو جہاد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ دونوں دو انتہاؤں پر ہیں